یدعوکم لایغفر لكم من ذنوبكم ویؤخركم الى اجل مسمى وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور maaf کریں اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے ابراہیم انبیاء علیہم السلام کو اسی لیے بھیجا گیا کہ لوگوں کے لئے گناہوں کی بخشش کا دروازہ کھل جائے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس لوگوں کو رب کی بندگی کی دعوت دی تو یہ بھی فرمایا فقل تستغفروا ربکم یعنی میں نے تو قوم سے یہی کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو وہ بخشنے والا ہے ایک شخص مسجد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور کہنے لگا ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ہائے میرے, میرے گناہ وہ اپنے گناہوں کے سبب رو رہا تھا دہاڑ رہا تھا چیخ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ اور یہ کہو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجعیندی من امری اے اللہ تیری مغفرت میری گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور اپنے معاملے میں بہت زیادہ امیدوار اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت بھی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عُد یعنی ایک دفع اور کہو اس نے ایسائی کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہارے گناہ بخش دیے گئے